اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نے من آج جولائی انیس سو کی دس تاریخ ہے اور درس قرآنِ کریم کا آغاز سورہ از ازرف سے ہو رہا ہے تینتالیسویں صورت کی پہلی آیت سے لیکن آغاز درس سے پہلے ایک معذرت اور ایک وضاحت معذرت اس کی کہ معمول کے خلاف آج کے درس میں چند منٹ منٹوں کی تاخیر ہو گئی ہے میں نے کہا ہے کہ معمول کے خلاف یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور وضاحت یہ یا یوں کہیے کہ اس کی وجہ یہ کہ اس دفعہ احباب نے یہ انتظام کیا ہے کہ اپنے متعلق نہیں کہہ رہا قرآن کی آواز کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ غالب کے الفاظ میں پہلے اگر یہ سردو سے گوشت تھی اب یہ اسے جنت نگاہ بھی بنا رہے ہیں حقیقت مجردہ کو لباس مجاز میں دیکھنے کی تمنا کچھ انسان کی طبی سی ہے قرآن کریم بھی اس کی تصدیق کرتا ہے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ جو سلسلہ وحی کا تھا وہ بڑا منفرد ہے اور قرآن نے خاص طور پہ انہی کا ذکر کیا ہے وہ کلّ اللہ و موسا آواز سنائی دے رہی تھی خدا کی وحی کی تو بڑی منفرد خصوصیت تھی لیکن وہ جو انسان کی طبی خواہش ہے اس کا وہی اظہار ہوا کہ آواز تو سنائی دیتی ہے بردہ اٹھا کے سامنے بھی تو آئیے یہ وہ چیز ہے ہمارے شوہر حدیث کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے ذوق نظر بھی چاہتا تھا وہاں تو نہ ہو گئی تھی تور کی چوٹیوں پہ لنترانی لیکن یہاں نظر آتا ہے کہ ذوق نگاہ جب ملی تو وہ جو ہے کہ ہے جستجو جست خوب سے ہے خوب تر کہاں اور انگلی پکڑ کے آپ پہنچے تک پہنچ رہے ہیں یہ غالب کہ میں نامورات دل کی تسلی کا کیا کروں مانا کہ تیرے رخ سے نگہ کامیاب ہے یعنی پہلے یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں یہ فردو سے گوشت تک کی بات نہیں ہے کچھ جنت نگاہ بھی ہونا چاہیے ذوق نظر بھی ہونا چاہیے اور ذوق نظر کی تسکین ہوئی تو کہا کہ میں نہ رات دل کی تسلی کا کیا کروں مانا کہ تیرے رخ سے نگہ کامیاب ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ احباب نے یہ انتظام تو کر دیا کہ پھر سے گوشت بھی بنے جنت نگاہ بھی بنے اب رہا دل کی تسکین کا سامان تو وہ آپ کے اپنے بس کی بات ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اور اس کی صورت یہی ہے کہ علم قلانوں کی خلوب کو قرآن کی آواز آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار دیں تو پھر تو تسکین کا سامان مل جائے گا اور اگر آپ آج خود یہ نہیں کرتے تو یہ تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے خود کہہ دیا کہ تو راستہ دکھا تو سکتا ہے راستے پہ چلا نہیں سکتا تو لہٰذا یہاں تک احباب نے انتظام کر دیا ہے کہ پھر سے گوشت کے ساتھ جنتِ نگاہ بھی یہ درس یا قرآن کی آواز بنے اور اس سے آگے جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے اور اس کے بعد اب درس شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم وہی میں اپنے معمول کے مطابق عرض کروں گا کہ مقطعات کے معنی میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ خدا کے اسمال حسنا کی ایبریویشن کے لیے ایک حرف لے کے عربی زبان کے قاعدے کی روح سے وہاں یہ چیز معمول تھی حامیم خدائے حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ وکتاب المبین جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر خود یہ کتاب مبین شاہد ہے یہ واو کے معنی پسم کے نہیں ہوتے جس سے ہم کہتے ہیں بلکہ جو آنے والی یہ حقیقتیں ہیں ان پر یہ کتاب مبین قرآن کریم کتابی نہیں کتاب ہے دی بک یہ ڈیفینٹ ہو جاتی ہے پھر یہ معرفہ ہو جاتی ہے عام کتابوں سے یہ پھر کتاب منفرد ہو جاتی ہے اور پھر اس کی خصوصیت ساتھ ہی یہ بتا دی گئی کہ مبین ہے وہ <تصفح> <خز> <تصفح> جو مثال سورج کی روشنی کی میں دیا کرتا ہوں کہ وہ خود روشن ہے کسی چراغ سے اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہر شہ کو روشن کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے مبین اسی کو کہتے ہیں کہ خود واضح ہو اور ہر شہ کو وہ واضح کرے اور اس کے لیے کہا یہ کہ وہ خود واضح ہے تو یہ کتاب ہے یہ تو حروف اور الفاظ کا مجموعہ ہے الفاظ کے اعتبار سے اسلوب بیان کے اعتبار سے بھی یہ کہا کہ انہیں جال ہو قرآن عربین میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن ویسے تو قرآن مجید ہی ہے اس کے معنی بنیادی طور پر اس کے معنی پروکلیمیشن کے ہوتے ہیں ایران عظیم کے ہوتے ہیں کسی انقلاب کے لیے جو عالمگیر اعلان کیا جائے گا یہ بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں قرآن ہے یہ عربین دونوں معنی اس میں آتے ہیں عربی زبان کا اور خود لفظ عربی کے معنی بھی واضح ہوتے ہیں غیر مبہم ہوتے ہیں عرب اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ بولنے والے تو صرف ہم ہیں باقی ساری دنیا عجم ہے اس کے معنی گنگی تھی اور اس میں شبہ نہیں کہ جب ان کی زبان کو دیکھا جائے تو اس کے سامنے تو اپنے آپ کو خود گنگا بنا دینا پڑتا ہے بولنے والی زبان تو یہی تھی اور پھر جس زبان پر خدا کی نگاہ انتخاب پڑھے اس کا جو اب کیا ہو سکتا ہے قرآن اس کے بعد ایک چیز آتی ہے سامنے جو غور طلب ہے اور وہ ہے لَعَلَّكُمْ <تَاقِلُون> کہ یہ اس لیے ہے لا عام ترجمے میں بات یہ ملے گی لاء تاکہ <تَاقِلُون> تا تم اسے سمجھ سکو تو یوں تو بات یہ بھی ہے کہ فگر سے کام لے کر اسے سمجھ سکو لیکن یہ بات اتنی نہیں ہے یہ تو بڑی ایک عظیم حقیقت قرآن بیان کر گیا کتاب کو مبین کہا ربین کہا وہ تو واضح ہے واضح کرنے والی ہے ہر چیز کو یہ جو چیز ہے کہ یہ قرآن اس قدر واضح قرآن اتنا حقائق پر مبنی قرآن دیا اس لیے ہے تاکہ تمہاری عقل و فکر کو جلا حاصل ہو سکے قرآن کا مقصد انسانی فکر کو جلا دینا ہے اس میں پختگی پیدا کرنا ہے اس میں وسط پیدا کرنا ہے اس میں رفت پیدا کرنا ہے تو یہ تو فکر انسانی کو جلا دینے کے لیے ہے تاکہ تا تمہاری عقل و فکر کو جلا حاصل ہو اس لیے اسے مبین بھی بنایا ربین بھی بنایا قرآن تو یہ کہتا ہے پہلی چیز تو یہ ٹھیک ہے کہ اس کو فکر عقل بصیرت اس سے سمجھا جائے گا لیکن وہ بتا یہ رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ خود تمہاری عقل کو جلا حاصل ہو پختگی حاصل ہو وسط حاصل ہو اور جب دین مذہب میں بدلا تو پہلی چیز یہ آئی کہ اس میں عقل و فکر کا کوئی دخل ہی نہیں ہے سیدھی بات یہ لا تاقلون جو ہے اب کیا ارض کیا جائے کہ یہ غالباً اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا یعنی ہم سے اس کا تعلق نہیں ہے تاقلون کا عقل و فکر کا تعلق ہم سے نہیں ہے اور اگر کبھی کہا بھی گیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ایک دور تک جو تھے مسلمان ان کے لیے تو یہ تھا وہ جو سب سے پہلے آپ کے ہاں کوئی مفسر گزرے ہیں کوئی آپ کے ہاں کے عما گزرے ہیں انہوں نے اس پہ جو غور و فکر کرنا تھا وہ کر لیا اب اس کے بعد غور و فکر کے دروازے بند ہو چکے اس سے آگے نہیں آپ بڑھ سکتے حد آخر ہے وہ طاقتون کی اب قرآن کریم کا یہ جو سب سے بڑا مقصد بتایا گیا تھا کہ تمہاری عقل کو بھی یہ جلا دے کہ آگے بڑھائے گا وہ آگے بڑھائے گا کیا ہزار سال کے بعد تو عقل منجمد ہو کے آپ کی رہ گئی اس سے آگے آپ بڑھ ہی نہیں سکتے سوچ ہی نہیں سکتے کہہ ہی نہیں سکتے جو ہی کوئی بات آپ عقل و فکر کی روح سے قرآن کی کسی حقیقت کو بیان کے پہلا اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ کہو کہ پہلے بھی کسی نے یہ کہا ہے وہ جو سن 1958 میں یہاں سیمینار ہوا تھا ساری دنیا کے مفکر اس میں آئے ہوئے تھے اس میں میرا بھی ایک مقالہ تھا ضمن بات کرتا ہوں کہ پہلے کسی نے کہا تھا تو میں نے اس میں جو پیش کی بات تو حالانکہ یہ عرب اور مصر کے وہ بڑے بڑے لیکن عرب ہو یا آجم ہو تیرا لا الہ الا حرف غریب جب تک تیرا دل نہ گے گواہی وہاں پتہ چلا ہمیں عرب اور مصر اور شام اور عراق کے بڑے بڑے جید علما مفقر, مفقر, مفقر میں نہیں کہوں گا علماء کرام جامع تھے کیفیت کیا تھی وہاں کی ہمارے گاؤں کے پکی روٹی والے کے دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں تھا وہ بھی تبری تھی یہ بھی تبری تھی تو وہاں یہ چیز جو میں نے پیش کی معاشی نظام کی تھی تو پہلا اعتراض کے, کے مغرب کے بھی اب انہیں میں مفقر کہوں گا, یہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے کی بلان پایا. اس قسم کے لوگ جو تھے میں ان میں بیٹھا تھا تو میں نے جو کہا تو وہ وہاں سے آواز اٹھی انگریزی میں بات ہو رہی تھی آواز اٹھی کہ کیا کسی نے اس سے پہلے بھی یہ کہا ہے تو میں نے کہا کہ not my fault اگر پہلے کسی نے نہیں کہا تو یہ میری غلطی تو نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کہا وہ مغرب کے اس کر سکے ان کی پیشانیوں کے اوپر تو جفر کے نقشے بنے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر کی بات یہ ہے کہ میں اس جرم کی برداشت میں مارا جاؤں کہ اس سے پہلے کسی نے یہ کیوں نہیں بیان کیا یہ میری غلطی ہے انہوں نے یہ بیان نہیں کیا تم یہ کہو کہ یہ غلط ہے اس طرح سے بات بھی ہوئی جب فکر کو کسی ایک مقام پہ منجمد کر دیا جائے تو بعد میں جو بھی کچھ کوئی کہے فکری طور پہ پہلے پوچھا جائے گا کہ کی کیا پہلے بھی کسی نے ایسا کہا ہے معنی فکر وہیں تک رہنی چاہیے اسے آگے نہیں بڑھنی چاہیے لال تاخلون یہ وہاں ہی تک تھا آگے اب قرآن جو ہے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے ہے تو میں نے عرض کیا ہے کہ لال تاقل ایک بڑی عظیم حقیقت تاکہ تمہاری عقل و فکر جو ہے وہ آگے بڑھے اس کو جلا ملے تم عقل سے کام لینا سیکھو یوں کہیے کا اگر لینا ہے تو, تو قرآن تو عقل و فکر سے کام لینا سکھاتا ہے کوئنہ امل کتابیں لدائنا لعلی حکیم یہ قرآن کسی انسانی فکر کی تخلیق تو ہے نہیں علم خداوندی ہے جو نازل ہوا ہے نبی اکم صلی کے اوپر علم کا سرچشمہ انسان کا کلام ہو تو اس کا اپنا ذہن اس کی فکر اس کی بصیرت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے اوم کے معنی ہوتا ہے اصل سر چشمہ آہ, یہ جو ہم قوانین دے رہے ہیں وہ فطرت کے ہوں یا انسانی زندگی کے متعلق قرآن کے اندر ہوں ان کی اصل ان کا سرچشمہ ان کا سورس وہ ہم ہیں یہ جو ہے نا کہ ہمارے پاس ایک کتاب اس میں ہے یعنی یہ خود خدا ہے یہ ام کے معنی سرچشمہ ہے علم خداوندی کہیے عالم امر کہیے کہ ان قوانین کا سرچشمہ ہم ہیں لدینا بڑی چیز کہہ دی جب یہ لدینا کہہ دیا اس کا سر چشمہ تو انسانی فکر اس میں سے کٹ آف ہو گئی خود رسول کی فکر کو بھی اس میں کوئی دخر نہیں لدینا ہے یہ یہ لدائنا سے بات بات میں سے بات نکلتی چلی آتی ہے میں عرض کر دوں وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا خدا کی طرف سے براہ راست جو علم ملنا تھا وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آخر ہو گیا پھر ختم نبوت ہو گئی معاملہ ختم ہو گیا قرآن محفوظ ہو گیا مکمل ہو گیا لیکن یہی تک کیسے یہ بس کرتے اس کے بعد ہمارے ہاں تصوف آیا ان کا دعویٰ یہ ہوا کہ ہاں صاحب ہمیں بھی علم حاصل ہوتا ہے خدا سے براہ راست کہا یہ کیا علم ہے شاید آپ نے یہ سنا ہو کہا یہ علم لدنی ہے یا اللہ یہ لدونی کی اس زبان کا لفظ ہے اور یہ اس طرح ہے تصوف کی ہم سے پوچھئے جو علم لدنی کے برسوں حامل ہے علم لدنی ہے جی بھئی یہ کیا ہے وہ جو خدا نے کہا تھا نا لدینا ہمارے پاس ہے اس کا سر یہ لدینا سے لدونی بنا کہ یہ وہ علم ہے جس کے متعلق خدا نے کہا تھا لدینا ہمارے ہی پاس ہے یا خدا کے پاس ہے یا اس کے پاس ہمارے پاس ہے یہ عدنیہ تو سبب کا علی, علی حکیم علی, علی کہہ کے بتا دیا تو اتنی بلندیوں کے اوپر ہے تمہارا ہاتھ نہیں وہاں پہنچ سکتا فکر انسانی کی دسترس سے ماورا غالبارے کے اوپر لیکن یہ غلبہ اور ماورائیت جو ہے یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ اس کا تعلق ہی کچھ نہ رہے حکیم بھی ہے حکمت پر مبنی ہے یہ سارے کا ساتھ کہا اس قرآن کی اس کے اصولوں کی اس کے قوانین کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں بڑی شدید مخالفت کی عام انسانی تاریخ کا کوئی بانی ہوتا تو یقیناً ان مخالفتوں کے ان مشقتوں کے بعد حوصلہ ہار دیتا دل برداشتہ ہو جاتا چھوڑ دیتا اس کو لیکن کہا کہ تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تمہاری مخالفت کی وجہ سے ہم اس سلسلے کو بند کر دیں گے افن نہ تم اگر یہ سرکشی برتو گے اس کے خلاف تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں ویسے پھر چھوڑ دیں گے ہم یہ قوانین بھیجیں گے نہیں ہم یہ کہیں گے کہ چلو دفاع کرو پہ گال ہے گی ہے یہ نہیں ہے یہ خدائے حکیم کی طرف سے ہے تم ہی اس کے مخاطب نہیں ہو یہ نو انسانی کے لیے ہے قیامت تک کے لیے ہے اس لیے اگر تم سرکشی برتو گے اراض برتو گے اس طرف نہیں آؤ گے تو یہ بات نہیں ہے کہ پھر سامعین اٹھ کے چلے جائیں گے تو مقرر خود خود بیٹھ جائے گا ہاں اس کے سامعین مخاطب تم ہی نہیں ہو نو انسانی ہے قیامت تک کے لیے کہ انسان جو ہیں وہ اس کے مخاطب یہ ان کے لیے ہے تم نہ سنو تمہارا ہی نقصان ہے بمات آتی ہن نبی ان قلعہ کانو بہی اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے شروع سے ہی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے ہر نبی ہر رسول جو آیا وہ مفاد پرست گروہوں کے خلاف تھا سرمایہ پرست گروہوں کے خلاف تھا ملوکیت کے خلاف تھا شخصیتوں کے خلاف تھا اس لیے اس کی مخالفت ہر دور میں ہوئی اور ہونی چاہیے تھی اور مخالفت میں پھر کیفیت یہ کہ دلائل و براہین سے مخالفت نہیں کمین کی کس سطح پر اتر آتا ہے انسان جب اس کے پاس دلیل نہ ہو تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں اگر اس کے بعد پھر قوت ہے تو پھر وہ وحشت انگیز اس کرداد پر اتر آتا ہے اور اگر قوت نہیں ہے تو پھر وہ کمینگی پہ اتر آتا ہے منہ چڑھاتا ہے گالیاں دیتا ہے استحزا قرآن نے اس کو ان کی کیفیت یہ تھی کہ دلیل ان کے پاس نہیں تھی قرآن جب دعوت پیش کرتا ہے رسول تو مخاطبین سے کہتا ہے کہ ہاتھوں برہانہ تم ان کو تم سادے اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو وہ دلیل ان کے پاس ہوتی نہیں نے خود کہا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو سکتی تو وہ اس پر اتر آتے تھے اور یہ مرحلہ بڑا ہی صبر طلب ہوتا ہے پتھر کو برداشت کر لیتا ہے انسان اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے برداشت کر اس لیے کہ اس کے جواب میں اینٹ کا جواب تو پتھر سے دیا جا سکتا ہے گالی کا جواب تو گالی سے نہیں دیا جا سکتا جس پس سطح کے اوپر وہ اترتے ہیں اس تک یہ اتر نہیں سکتا تو اب اس کا جواب کس طرح سے دے یہ برداشت کرنا پڑتا ہے یہی مقامات ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وسفر کما جو کوئی یہ کہتے ہیں استقامت سے اپنے مقام پہ جمے رہو ان کی پرواہ نہ کرو یہ ہوا میں اڑ جائے گی باتیں یہ باتیں مؤثر اس صورت میں ہوتی ہیں کہ تم ان کا اثر لیتے ہو پھر حقیقت ان کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہوتی جو تمہیں تکلیف پہنچائے تم ان کا اثر لیتے ہو تو تکلیف پہنچاتی ہیں تم کہو گے کہ میں نے سنا ہی نہیں ہوا میں اڑ رہی ہیں چیزیں معاملہ ختم ہو گیا ان سے تنگ پڑنے کی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ادھر بھی تو دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشک پتھر نہیں ہوتا اور خدا تو بہرحال ان چیزوں سے ماو ہے معاف رکھیے اگر میں کہوں کہ اسے کیا خبر کہ ایک انسان کے دل پہ سے کیا گزرتی ہے لیکن اسے سب پتا فاحدنا مزاح مسلین تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غلط روش کا انجام تو خود تباہی ہوتا ہے تباہی تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی نہیں ہے تمہیں ان کی گالیوں کو اور پتھروں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تم تو انہیں اس تباہی سے بچانے کی فکر کر رہے ہو اگر یہ نہیں بچنا چاہتے تو تباہ ہو جائیں گے بات ختم ہوئی ان سے بھی زیادہ قوت والی وہ قومیں تھیں تھی بدشن بالکل قوت ہی نہیں گرفت اس کے معنی ہے چنگل اس کے معنی ہے تو یہ تو ٹھیک ہے استبداد کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جو اس کی گرفت میں آتا ہے ہڈیاں توڑ دیتا ہے استبداد ان سے بھی زیادہ بتش میں زیادہ شدید تھے وہ کہا یہ لوگ بھی چاہتے یہ ہیں کہ جو ان پہ گزری تھی وہی ان پہ گزرے اس لیے انہیں صرف سمجھاتے چلے جاؤ دل برداشتہ نہ ہو اب یہ چیز ان میں سے وہ لوگ تھے خدا کو مانتے تھے یہ اہم بات ہے کئی مقامات پر اس سے پہلے بھی آ چکی ہے میں نے کہا تھا کہ کبھی سوچو کسی وقت کے خدا کو مانتا ہوں میں اس کے کیا ہے؟ یعنی کیا تم کرتے ہو خدا کو مانتا ہوں جی میں؟ پہلے نہیں سوچا تو میں ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤں اور خدا ہے کیا فرق پڑا اس سے آپ نے کہا خدا ہے دوسرا کہتا نہیں ہے اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ خدا ہے ان کے ہاں بھی وہ بھی خدا کو مانتے تھے ان کے ہاں تو یہ عبداللہ نام ہوتے تھے ان کے یہاں یعنی یہی دلیل کام نہیں ہے کے والد ماجد کا خود نام عبداللہ تھا. ان کے نام تھے اللہ کو مانتے تھے یہ ان کی زبان کا لفظ ہے آج بھی یورپ کے بڑے بڑے سائنسدان خدا کو مانتے ہیں مانتے قرآن کہتا ہو تمہیں بتائیں کہ یہ کیا مانتے ہیں ان سے بھی اگر تم پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی ہے بارش کون پرس آتا ہے کس کے قوانین ہیں تو یہ یورپ کے ایتھیسٹ دہریے جسے ہم آپ کہتے ہیں وہ بھی یہ جواب دیں گے نام خاں نہ ہی لیں خدا کا لیکن یہ کہیں گے ضرور کہ یہ انسانوں کی پیدا کردہ نہیں ہے انسانوں سے ماورا کوئی قوت ہے جس کی تخلیق ہے اور پھر اکثریت تو وہ ہے ان کی کہ جو مانتے ہیں کہ یہ خدا کی پیدا کردہ آج بھی یورپ کے ہاں کے یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور مفکر جو ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں لیکن کس خدا کو مانتے ہیں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کو اربوں کی طرح الارض لعلکم بات تو یہی ہو رہی تھی کہ یہ اس قسم کے خدا کو مانتے ہیں آگے جا کے ہے اور دوسرے مقامات پہ بھی ہے کہ ان سے کہو کہ پھر یہ خارجی کائنات کے خدا کو تو مانتے ہیں لیکن انسانوں کی اپنی دنیا کے اندر ان کا کوئی عمل دخل نہیں مانتے اپنا نظام اپنی معاشرت اپنی معیشت وہ سارے اپنے بنائے ہوئے قوانین اور قواعد کے مطابقہ طے کرتے ہیں وہاں خدا کو داخل نہیں ہونے دیتے یہ جو نظام ہے یہ جو طریق ہے کہ خارجی کائنات کے خدا کو ماننا انسانی دنیا کے اندر اس کا دخل نہ سمجھنا اس کو کہتے ہیں سیکولرزم آج یہ چیز جو چودہ سو سال تیشتر اس زمانے کے اربوں کو مخاطب کر کے کہی گئی تھی آج تو ساری دنیا کا انداز و اسلوبی سیکولرزم ہے عزیزہ نے مغرب کے دہریوں کا ہی نہیں خود مسلمانوں کے مملکتوں کے اندر بھی یہی وہ خدا کا ماننا بھی زیادہ سے زیادہ پوجا پاٹ پرستش ورشپ تک رہ گیا ہوا ہے کوئی مملکت بھی آج مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے جو خدا نے یہ کہا تھا کہ وہ ملم یا جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے ان کو کافر کہا جاتا ہے آج دنیا میں کوئی اسلامی مملکت بھی ایسی نہیں ہے جہاں خدا کی کتاب کے مطابق حکومت تو یہی تو سیکولر ہے کہا کہ وہ خدا جس نے زمین کو پیدا کیا یہاں لفظ ایک آ گیا ہے بات تو میں نے کیا کہ صرف یہی دلیل خدا دے رہا ہے کہ یہ اس خارجی کائنات کے خالق خدا کو تو مانتے ہیں اپنی دنیا کے اندر خدا کا کوئی عمل دخل نہیں مانتے لیکن یہاں آیا ہے جا کو ملردہ مہدن اس نے زمین پیدا کی اب ایک لفظ ہے یہاں مہد بنیادی طور پہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی ہموار نرم چیز قابل رہائش لیکن مہدن گہوارے کو کہتے ہیں پنگورے کو کہتے ہیں حرکت والی چیز جو ہوتی ہے یہ وہ چیز ہے یہاں تو صرف حرکت ہی کی ہے ایک ایک حوالہ اس کے اندر لے لیجئے جو بڑی اہم چیز ہے چودہ سو سا سال پیش کر عزیزا نے من جب زمین کو متحرک بھی نہیں مانا جاتا تھا گول بھی نہیں مانا جاتا تھا ساکن چپٹی مانا جاتا تھا اس زمانے میں اکتیس بٹا دس ہے جی خلق السماوات بغیر ترون و القا فل ارد رواسیہ ان تمیدہ بے یہ لفظ ہے وہاں ان تمیدہ بے زمین کو بنایا یہ تمیدا بے کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں کوئی چیز جو کسی کو اپنے اوپر لے کے گھوم رہی ہو چھٹی صدی عیسوی کے اندر عزیزہ نے من ساری دنیا میں بلند ترین جو جغرافیہ دان اور علم الاخلاق والے تھے یہ بطلی موسی نظام تھا اس زمانے کے اندر آج یہ سب کچھ اس سے پیشتر پوری دنیا زمین کو ساکن مانتی تھی سورج اس کے کہتے تھے گر چکر لگاتا ہے قرآن اس زمانے میں یہ کہتا ہے کہ زمین کو ایسا بنایا جو تمہیں اپنے اوپر لیے ہوئے مہو گردش ہے یہی کوئی کم اجاز نہیں ہے کوئی اتنی تیزی سے گھومنے والی چیز جو ہے اس کے اوپر کو بیٹھ کے دیکھے وہ جاتا ہے انتمیدہ بے کو اور مہز میں اس طرف بھی اشارہ ہے جھولنے والی ایک چیز حرکت والی چیز تمہیں اپنے اوپر لیے ہوئے اس تیزی سے مہو گردش ہے یہ ہے جو زمین ہم نے بنائی لعلكم اور اس میں پھر راستے ہیں تمہارے لیے تاکہ جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو وہاں پہنچ جاؤ وی نزلہ بے قدر اس نے بادلوں سے بارش برساتا ہے وہ اور بقدر عجیب چیز ہے ایک پیمانے کے مطابق برساتا ہے دیکھیے یہ قدر کے معنی کیا ہے تقدیر جہاں سے نکلا ہے تقدیر میں تو پیمانے اور قانون کا سوال ہی نہیں ہوتا لکھی ہوئی ہوتی ہے بے قدر ایک قانون کے مطابق ایک پیمانے کے مطابق اندازے کے مطابق برساتا ہے عزیزہ من جس قدر بخارات سمندر سے اٹھتے ہیں جتنا پانی وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں بادلوں کی شکل میں ہمارے سر پہ ہوتے ہیں اگر یہ بے قدر نہ برسے اور ایک ہی دفعہ برس جائے نیچے کوئی زی حجات دنیا میں صفا عرض کے اوپر زندہ نہ رہے یہ ذرا سے سیلاب کسی ذرا بڑھ کر آ جاتے ہیں طوفان بچ جاتا ہے اور وہ طوفان یا تباہی آتی ہے اس لیے کہ ہم انتظام میں کمی اور کوتا ہی کرتے ہیں اگر دریاؤں کے وہ پانی ساحلوں کے اندر رہیں یہ ہمارا انتظام ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے ہم کوتا ہی کرتے ہیں لیکن اگر وہ سارے کا سارا پانی اوپر سے ایک ہی دفعہ برس جائے اور پھر بارش کے اندر یہ بھی آپ دیکھتے ہیں قطرے قطرے ہو کے برستا ہے کبھی کبھی ایسا آتا ہے چھاجوں برستا ہے جسے کہتے ہیں زور کی بارش کتنے مکان گرتے ہیں اس میں اور یہ بھی ابھی بے قدر ہوتا ہے جو زور کی بارش پورے کا پورا اوپر سے بادل یق یق نخت اگر سارا کا سارا ایک ہی وقت نیچے آ جائے ہم زندہ کرتے ہیں تو بات تو ہو رہی تھی باہر کی دنیا خارجی کائنات کی اس نظام کی ذرا یوں کر دوں لیکن قرآن یہ کوئی جغرافیے کی علموں کے افلاغ کی کتاب تو نہیں ہے وہ تو یہ باتیں بیان کرتا ہے درمیان میں ہی وہ نگاہ کا رخ یوں موڑ دیتا ہے کزالے کا تخراجون جس طرح سے زمین مردہ ہماری رحمت کے ایک چھینٹے سے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے ہم اسی طرح سے اقوام مردہ کو بھی اسی طرح سے ہم جو ہمارے قانون کی پابندی کرتی ہے حجات ناوت آ کر دیا کرتے ہیں اور پھر انسان مرنے کے بعد بھی اسی طرح سے زندہ ہو سکتا ہے دیکھا یہ بات ہو رہی تھی آسمان کی بارش کی زمین کی اور درمیان میں نگاہ کے رخ کو یوں پھیر دیا کہ یہ مقصد ہے جس کے لیے ہم یہ باتیں بیان کرتے ہیں وزی خلا قل ازوا جا کل وجال فل کے ول انعام <تَرْفُمُن> یہ قسم قسم کی چیزیں اس کائنات میں ہم نے پیدا کی اب ان کو تو کوئی گنا ہی نہیں سکتا شمار ہی نہیں کر سکتا کہ انواع و اقسام ہیں کہ اس قدر اس کائنات کے ہم شمار میں نہیں لا سکتا یہ ہم نے پیدا کی پھر کشتیاں تمہارے لیے بنا دی مویشی بنا دیے یہ بات تو شاید آپ نے دیکھ لیا ہوگا غالباً اسی ماہ کے طلوع اسلام میں جو میرا مضمون شائع ہوا ہے تقدیر کی گر ہے اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ خدا جن چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ براہ راست خود بناتا ہے اس کو اس کے قانون کے مطابق جہاں جو چیز کی جاتی ہے انسانوں کے ہاتھوں سے بھی وہ اگر بنائی جاتی ہے اسے وہ اپنی طرف منسوخ کر لیتا ہے میں نے اس میں بہت سی مثالیں دی ہے یہ ایک مثال جو میرے سامنے آ جال منال فلکے والا انعام ماتر مویشی ہم نے بنائے یہ تو ٹھیک ہوا انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں یہ جالا کا لفظ ان کے لیے آیا لیکن کشتی کے لیے بھی یہی لفظ ہے جال ہم نے بنائی کشتی تمہارے لیے تو خدا تو کشتی نہیں بناتا وہ تو جو اول کشتی بھی بننی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں خدا کے حکم کے مطابق اس کے متعلق بھی یہ حضرت منہ سے کہا کہ ہم جو تمہیں ہدایت دیتے ہیں ترکیب بتاتے ہیں اس کے مطابق تم کشتی بناؤ تو جال لقم منل کے یہ نہیں کہ خدا نے کشتی بنائی تمہارے لیے ایک قانون ہے اور وہ بڑا اہم قانون ہے اس زمانے میں کشتیوں کے متعلق تو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو آج جہازوں کے متعلق تو سمجھ میں آ جاتی ہے ہزاروں لاکھوں ٹن کہ وزن کا بوجھ اٹھانے والا لوہے کا جہاز سمندر میں ایک سوئی پھینکی ہے تو نیچے تک چلی جاتی اتنا بڑا وزنی جہاز لوہے کا پھر اس میں اتنا زیادہ وزن لادا ہوا وہ تیرتا جاتا ہے اسی پانی میں جس میں سوئی ڈوب جاتی ہے یہ کیا ہے اس نے ایک قانون بنا دیا ہے اس قانون کے مطابق اگر آپ یہ جہاز بناتے ہیں وہ تیرتا ہے اس سے آگے وہ کپتان جہاز کا ایک بوری بھی نہیں رکھنے دیتا وہ کہتا ہے جی جو اس کی قانون کے مطابق مقرر ہوئی ہے قانون کسی گورنمنٹ کا نہیں قانون خدا بندی اتنے وزن کا اتنی کیپیسٹی کا اتنا بڑا سائز کا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ ایک قانون ہے کہ پانی کو جو ریپلیس کرتی ہے چیز وہ قانون اٹل ہے خدا کا اس کے مطابق بنا لیجیے انسان ساتھ بیٹھے ان کو بھی لے کے ڈوب جائے گا جال لخ ہمارے قوانین کے مطابق پھر تم کشتیاں بناتے ہو مویشی بھی ہیں ان پہ سواری بھی کرتے ہو کہا یہاں آ کے فرق پڑتا ہے مومن و کافر سواری وہ اسے اپنی کاریگری کا نتیجہ سمجھتے وہاں کہتا, کہتا ہے کہ یہ, یہ جو اس طرح سے ہمارے زیر تسخیر چیز گئی ہیں یہ خواب ہاں و کشتیاں ہوں اور خواہ یہ مویشی ہوں جن پہ ہم سواری کرتے ہیں بوجھ لاتے ہیں یہ جو انہیں ہمارے تابع تصویر بنا دیا ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی ہم نے نہیں ایسا کیا اس نے ایسا کر دیا ہمارے لیے اس لیے یہ اس کے زیر بار احسان ہوتے تم نے ہمارے لیے یہ کر دیا بس یہ فرق ہے وہ یورپ کا خدا کو ماننے والا وہ کہتا ہے کہ قانون فطرت کی روح سے یہ ایسا ہو رہا ہے یہ ایک قدم آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ فطرت کے قانون بھی تو اسی کے پیدا کردہ ہے یہ براہ راست وہاں اس سلسلے کو منسلک کر دیتا ہے کہ تُو تیری ذات بہت بلند ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے تم نے ایسی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی اور یہاں وہ انا رب نہ یہ ہے فرق دونوں کے اندر مسخر دونوں ہی کرتے ہیں اس کو وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ اپنی اپنی سائنس کی اپنے کاریگروں کی اپنی فیکٹری کی اس کی کارکردگی بتاتا ہے اور وہاں تک رہتا ہے یہ مرد مومن جو ہے وہ کہتا ہے منقلم یہ خدا کی طرف لوٹتا ہے کتنے حسین الفاظ وہ ان کاریگروں تک پہنچ کے ختم ہو جاتے ہیں یہ وہاں تک پہنچنے کے بعد پھر یہ خدا کی طرف لوٹتا ہے اب بس یہ فرق ہے کائناتی خدا جو ہے اس کو مان لینا کچھ فرق نہیں پڑتا اصل چیز یہاں آتی ہے کہ تم اپنے معاملات کے تصویر کے لیے اس کے قوانین کی طرف لوٹتے ہو یا نہیں یہ ہے خدا کا ماننا عزیزہ نے مان. اور ماننے کا تو لفظ ہی کچھ معنی نہیں دیتا یہ. یہ الفاظ ہی بدل دینے چاہیے ہم. خدا کی محکومیت اختیار کرنا یہ کہیے اور پھر ان سے پوچھئے کتنے رہ جاتے ہیں ماننے والے وہ مان لینا تو وہ جس کو کہیے وہ کہتا میں خدا کو مانتا ہوں فرق کیا پڑتا ہے کہیے کہ یہ کہیے صاحب کہ میں صرف اس کی معصومیت اختیار کرتا کسی انسان کو میں اس کا حق نہیں دیتا کہ کسی انسان پر اپنا حکم چلائے یہ ہے خدا کا ماننا جسے آپ کہتے ہیں جب میں نے کہا ہے نا الفاظ پامال ہو جاتے ہیں اپنے معنی کھو دیتے ہیں یہ ماننے والی بات جو ہے یہ غلط یہ کہیے کہ میں اس کے سوا کسی کو بھی صاحب اقتدار نہیں تسلیم کرتا ماننا بھی نہیں تسلیم نہیں میں کرتا منقلبون کہا یہ لوگوں خدا کے ماننے والوں کی عورتوں میں کچھ مثالیں بتائیں لیجئے جی ہم کہتے تھے کہ شاید ہم بے حجاب ہو رہے ہیں انہیں ہمیں بھی پردے میں کر دیا بیرون حضرات کے لیے معذرت خواہ ہوں یہاں کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے میرے تسلسل میں کچھ تھوڑا سا انکتا آ گیا ہے کیا کیا جائے مجبوریاں بھی غیر کی ہیں اختیار میں ہم تو بے دستوں پا بیٹھے ہیں یہاں کسی کوئی دائیں سے یورش کرتا ہے کوئی بائیں سے یورش کرتا ہے کرتے چلے یہ سارے دکھائیں گے تماشا دی اگر فرصت زمانے میں کیا بات دکھائیں گے تماشا دی اگر فرصت زمانے میں میرا ہر داغ دل کی تخم ہے سروے چراغاں کا اب سروے چراغاں آج نہیں سمجھ میں بات آ سکتی اس زمانے میں بنایا کرتے تھے ایک پودا سا سرو جیسا اس کے اندر پہلے تو موم بتیاں لگایا کرتے تھے پھر بلب بھی لگایا کرتے تھے تو جو یہ چراغاں کرتے ہیں روشنی کرتے ہیں تو اس زمانے میں اس سے روشنی کرتے تھے ہم نے اپنے بچپن میں بھی وہ کچھ دیکھا ہے معافوں میں وہ چیزیں آتی تھی موم بتیاں اس میں لگاتے تھے تو سروے چراغاں اس کو کہا کرتے تھے میرا ہر داغ دل ایک ہے سروے چراغاں کا دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے میں کیا بات تھی ان لوگوں کی چلوں جی میں آگے لو جی پھر میں آ پردے سے باہر کہا آپ آؤ تمہیں بتائیں یہ خدا کو ماننے والوں کے کس حارجی کائنات سے آگے چلیے خدا کو براہ راست ماننے والے و جل من عباد ہی جزان خدا کو ماننے والے اس کے بندوں کو خدا کا جز مانتے ہیں یہ عجیب لفظ ہے یہ جز اس کا ایک تو ہے نا کہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں ایک وہ خدا اس کے مقابلے میں کوئی ایک دوسرا انسان مم. یا کوئی بت یا ان کے آن کے بڑے بڑے رہنما وہ تو الگ ایک ہوا نا وہ تو شرک ہو گیا یہ جزن جو ہے ہے کیا بات ہےارٹ آف گوڈ اس کا ایک جز پارٹ بھی وہ بات نہیں ہوتی جز اس کا یہ مانتے ہیں یہ ہمارے جسم کے اجزاء ہیں یہ قلب ہے یہ جگر ہے یہ پھیپڑے ہیں یہ سانس ہے یہ خون ہے ان اجزاء کے مرکب ہونے سے ایک پیکر بنتا ہے اجزاء ان کو کہتے ہیں یہ خدا کے جزب مانتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ عیسائیت آ گئی خدا باد حضرت مسیح علیہ السلام بیٹا تو بیٹا تو جز ہوتا ہے باپ کا دیکھیے کتنی گہرائی میں بات گئی ہے باپ کے جسم کا ایک سا نطفے کی شکل کے اندر آتا ہے اور وہی رحم مادر میں پرورش پا کے بیٹا بنتا ہے وہ باپ کا جز ہوتا ہے تو عیسائیت کے اندر جو باپ بیٹا اور روح القدس انہوں نے ترن... یا تسلیس مانی مسیح خدا کا بیٹا تو یہ کیفیت اور ہم ہم سے مراد ہے ہم مسلمان ماشاءاللہ الحمدللہ یہ کہہ کے کہ, کہ صاحب یہ تسلیس ہے عیسائیوں کی اور خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم تو توحید پرست ہیں نا ہم تو یہ نہیں مانتے انہوں نے تو صرف ایک بیٹا بنایا تھا خدا کا ہم نے کیا کیا جسے پوچھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو کسی کو بھی خدا کا بیٹا نہیں مانتے آپ کو پتا ہے کیا مانتے ہیں تو صوف میں بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ روح انسانی جو ہے یہ خدا کے روح کے جزو یا اجزاء اصل روح جو ہے ذات جو ہے وہ اس کو ذات بھی کہتے ہیں رو بھی کہتے ہیں وہ ذات خداوندی ہے اس خدا بندی ایک ایک ایک ایک ہے جو انسانوں کے اندر ہے یعنی وہ اتنے جز اتنے اجزاء میں وہ تقسیم ہو گئی ہوئی ہے وہ ذات پتہ نہیں باقی بھی گزرے یا کہ نہیں یعنی اسے کہتے ہیں وحد وجود وجود تو اسی ذات کا ہے یہ جو انسانوں کے اندر ہمارے اندر یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ اس کے جز ہیں اس کے حصے ہیں یہ مستقل بھی ہماری روح ہماری ذات یہ نہیں ہے وجود ہی نہیں ہے اس کا وجود اسی کا ہے کرنے کا کام یہ ہے اب یہ جو اصل سے اپنے الگ ہوئی ہے یہ روح جو ہے مادے کی دلدل میں یہاں آ کے پھنس گئی یعنی اس نے اس کو بھیج دیا یہ پھنس گئی اب یہ یہاں تڑپ رہی ہے بے قرار ہے اپنے اصل کے ساتھ مل جانے کے لیے انسانی زندگی کا مقصود و منتہا یہ ہے کہ وہ مادے کی علائشوں سے دور ہوتا چلا جائے تاکہ اس کیچڑ میں سے یہ ذات جو ہے انسان کی حصہ جز خدا کی ذات کا یہ اس میں سے پاک اور صاف باہر نکلے اور نکل کے پھر یہ جز اپنے اصل کے ساتھ جا کے مل جائے یہ مقصود ہے انسانی زندگی کا ان تمام ریاضتوں کا مشقتوں کا جو تصوف میں کی جاتی ہے منتہ یہ ہے کہ جز خدا کا خدا کے اصل میں جا کے پھر سے مل جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان کے یہاں اور آپ کو دوسری جگہ بھی موت کو وشال کہتے ہیں صاحب کا وشال ہو گیا اور آگے چلیے تو واسل بالحق تو سب لکھتے ہیں یہ وشال اور واسل کے معنی کیا ہے مل جانا کسی کے ساتھ کسی اصل کے اندر جا کے مل جانا یعنی ہم سب کہتے ہیں واصل بل ہو گیا کبھی کھڑے ہو کے سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کیا رہے ہیں خدا سے یہ الگ ہوا ہوا تھا اس کی ذات واصل بل ہو گئی اس کے ساتھ جا کے مل گئی یہ ختم ہو گیا فانی بلا یہ فنا ہو گیا باقی بلّا اس میں جا کے مل گیا بقا ہو گیا عشرت خطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا اپنے اصل کے ساتھ جا کے یہ مل گیا یہ ہے آپ کے ہاں کا عقیدہ طریقت کا تصوف کا جو شریعت کا مغز کہلاتا مقرب کہلاتے ہیں یہ لوگ بارگاہ خداوندی یہی اصل دین بتائی جاتی ہے آپ سوچیے عزیزا نے من وجال الحمن عباد ہی جز جو قرآن نے کہا تھا میں نے کہا ہے کہ وہ تو ایک بیٹے کو صرف یہ کہتے تھے لیکن یہاں تو آپ دیکھیے گا کہ ہر ذات ہر روح ہر انسان جو ہے اس کے اندر خدا کی ذات کے اجزا موجود ہیں یہ کہتے ہیں اتنے جز ہیں یہ اور پھر وہ جوز ایسے ہیں کہ جو جہاں اپنی اصل کے ساتھ پیوس ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں بے قرار ہیں بشنو از نئے کیوں حقائق می کند از جدائی ہر شکایت می کند مولانا رون کی مسنی کا پہلا شعر یہ ہے سنو بانسری کیا کہتی ہے جنگل سے نیاست اسے کہتے ہیں نا یہ نئے کے مان ہی بانسری ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ اس قسم کے کانے ہوتے تھے اب بھی یہ جو بنسریاں بنتی ہیں اس قسم کے وہ ہوتی ہیں لکڑیاں نیاستاں سے یہ جدا ہوئی شاخ یہاں بانسری بنی وہ آگے چلی ہے اس کی پانچ سات اس کے اندر پھر وہ چھد ہوتے ہیں یہ ناک اور منہ اور یہ سارا کچھ بانس یہ بنسری وہاں سے کٹ کے الگ ہوئی ہے کہا اس کے اندر سے جو تمہیں فغان کی آواز سنائی دیتی ہے یہ فریاد کر رہی ہے کہ میں اپنی اصل سے جدا ہو گئی ہوں ہجر کی گھڑیاں رہی یہ ہے وہ تیز جو آپ کے ہاں کا تصوف یہ ہجر ان کے ہاں کہلاتا ہے وہ وشال کہلاتا ہے سے قیامت سے شب ہجر ہے اس کی شہر جو ہوتی ہے وہ واصل بالحق سے جا کے ہوتی ہے خدا میں جا کے مل جاتی ہے سر اور وہ ملاپ سے پہلے وشال کو تو آپ کو پتا ہے نا کیا مانے ہوتے خدا کے ساتھ اس اس کے اندر جذب ہو جانا اصل کے مل جانے سے پہلے جو ان کے ہاں مختلف مدارج جاتے ہیں اس میں وسال کی کی صورت یہ ہوتی ہے جیسے وہ وصل کی رات ہوتی ہے اس کے لیے ان کے ہاں یہ پتہ ہے یہ جو عرس ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے یہ آپ کے یہاں جو انویٹیشن کارڈ شادیوں کے آتے ہیں وہاں عروسی لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں تو آپ اس کے معنی شادی کرتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عرس کیا چیز ہے یہ شادی تو ہے عیسائی تصور کے اندر اسپاؤس آف گاڈ جو ہے یہ ہے نا ان کا تصور خدا کی دلہن یہ جو ننس ہیں جو شادیاں نہیں کرتی ہیں اس دنیا میں یعنی انسانوں کے ساتھ ان میں سے یا تو وہ مسیح کی اسپاؤس ہوتی ہیں یا خدا کی ہوتی ہیں دلہن یا مسیح کے ساتھ شادی ہوتی ہے یا خدا کے ساتھ ہوتی ہے آپ کے ہاں کے جتنے یہ حضرات مقربین اولیاء کرام دفن ہوئے ہوتے ہیں جن کے عرص ان کی شادیاں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں خدا کے ساتھ اس لیے عرس کہلاتا ہے یہ ہے وشال اور یہ ابھی وشال کامل نہیں ہوتا کہ اس میں پھر بھی ابھی اپنا وجود باقی رہتا ہے وہ اصل یہ ہے عشرت خطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا ایک جیت جزن سے عیسائیت پہ تو ہم اعتراض کرتے چلے جائیں اپنے ہاں کبھی نہیں دیکھا کہ ہم کس طرح کا جزن مانتے ہیں اور یہ دین کا مغز کہا جاتا ہے مقرر بار گاہ کفور کیا بات کہی جائے سب کچھ کہ کے دو لفظوں میں بات واضح کر دی کفر کے معنی انکار کرنا ہی نہیں ہوتا کسی چیز پر پردہ ڈالنا بھی ہوتا ہے کہا یہ لوگ دیکھیے کتنے دیدہ دلیر ہیں کہ اتنی واضح کتاب کے واضح حقائق کے اوپر کس طرح سے پردے ڈالتے ہیں یہ دن پھر اور آگے چلیے ان کی. اب جہالت کی باتیں آئیں. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دیوی دیوتا مانتے ہیں ہیں اور اور دیویاں جو ہیں عام طور پر عربوں کے ہاں اور قوموں میں بھی یہ بات تھی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانا جاتا تھا اور ان کی پرست ہوتی ہندوؤں کے ہاں بھی جنہیں دیویاں کہا جاتا ہے کچھ ایسا ہی تصور ہے ان کے یہاں آپ دیکھیے قرآن کس طرح سے جتنے اہل مذاہب ہیں ان کے باتل تصورات کو کیسے کاٹتا جاتا ہے جہاں صرف جہالت کی بنا کے اوپر کچھ کیا جاتا ہے ان کو بھی وہ لیتا ہے ساتھ کہتا ہے ان کو دیکھیے خدا کی بیٹیاں بناتے اور اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ آئے تاکہ جو اکثر میں پیش کیا کرتا ہوں لڑکیوں کے متعلق اربوں کے یہاں کا تصور جو تھا جس طرح ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہونے سے سفید ماتم پس جاتی ہے پہلی کو تو خیر برداشت کر ہی لیا جاتا ہے بعض اوقات دو تک بھی لیکن ہوتی ہے سانس کی تو پہلی یہ بات ہوتی ہے کہ بڑی منحوس ایسا بھی ہے جو سوچو تو صحیح یہ کیفیت اربوں کے یہاں کہا کیفیت یہ ہے کہ یہ کہتی ہیں خدا کی بیٹیاں کیسا عمدہ اس کی تردید میں اس اطلاع کتنا خوبصورت ہے جسے کہتے ہیں لائٹلی ایک چیز وجوہ خدا کے ہاں تو کہتے ہیں بیٹیاں اس نے بنائی ہوئی ہیں اپنی کیفیت یہ ہے کہ ایک بیٹی کی پیدائش کی خبر سنا دیجیے منہ تالا ہو جاتا ہے غصے کے مارے تڑپ رہا ہو تو اتنا بھی نہیں خیال کرتے کہ جس ایک بیٹی کے آنے سے ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے اس قسم کی چیزیں ہم خدا کی طرف ہزاروں کروڑوں کی طرف منسوخ کرتے جاتے ہیں شرم تم کو مگر نہیں آتی دلیل. کہ منسوخ بھی کرو تو چلو عیسائیت نے بیٹا منسوخ کیا تھا اور بیٹے کو تو خدا نے کاٹ کے رکھ دیا ایک لفظ ان سے کہو کہ خدا کا بیٹا ہے ہاں کہا اس کی بیوی کہاں ہے بیوی کے بغیر تو بیٹا ہو نہیں رہتا یہ بھی سیاح پڑ جاتا ہے سوچتا ہے کہ اسے زندہ رکھوں یا ابھی دبا دوں گڑے کھود کے اور وہ دبا دیا کرتے تھے گڑے کھود کے اب یہاں آگے وہ آتی ہے جس کی تشریف کے لیے مجھے ذرا اور جانا بیٹیاں یا لڑکیاں لیکن میں پہلے ذرا اس کے پاس منظر میں چلا جاؤں جہاں سے بات حساب ہو جائے آپ نے یہ سنا ہوگا عام اور اب تو جو قوانین آپ کے یہاں بن رہے ہیں اس میں تو یہ خاص طور پہ یہ چیزیں مذکور ہیں کہ شہادت کے لیے ایک مرد یا دو عورتیں تو وہ جو عورتوں کو ناقص العقل پست درجے کی مرد کے مقابلے میں اس کے لیے ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ قرآن نے شہادت کے لیے گواہی کے لیے ایک مرد اور اگر دو مرد اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور اس کے ساتھ ایک عورت نہیں بلکہ دو عورتیں تو ہو گیا نا کم از کم دو عورتیں اکٹھی کی جائیں تو ایک مرد کے برابر ہوتی ہے یہ جو چیز ہے کہ وہ عورت جو ہے مرد سے آدھی ہوتی ہے میں نے کہا تھا نا کہ اب جو قانون بن رہے ہیں یہ جو خون بہا یا دیت کیا جاتا ہے نا قتل کیا جائے تو اس کی قیمت دی جاتی ہے اس کی زندگی کی اس کی جان کی اسے خون بہا کہتے ہیں اس کے خون کی قیمت قانون میں یہ جو قانون بن رہا ہے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر مرد قتل ہو جائے تو جتنی اس کا جتنا اس کا خون بہا مقرر کیا جائے نا اس کی جگہ اگر عورت قتل ہو جائے تو اس سے آدھا خون بہا اس کا ہوگا جی تو یہ دلیل دی جاتی ہے دو عورت قرآن نے جو کہا ہے نا یو دلو بہی یادی بہی کثیر اسی قرآن سے دلیل لائی جاتی سوچیے کہاں ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے دو سو بیاسی دو بٹا دو سو بیاسی بات آ رہی ہے کہ اگر کہیں لین دین کا کوئی معاملہ ہو اور وہ تحریر میں لایا جائے تو اس تحریر کے اوپر اگر شہادت کی ضرورت پڑے ضرورت نہیں پڑے بلکہ شہادت ضروری ہے تو اس میں دو مرد بقور گواہ کے لیے جائیں اور اگر دو مرد نہ ہوں یقو رجنے تو دو عورتیں یہاں سے تو بات ہوگی کہ دیکھو سب کہا اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے انت احدا ہو فتو ذکرا مل اخرا یہ نہیں کہا ہے کہ وہ ایک ان میں سے عورت گواہی دے یا وہ گواہی پوری ہو جائے تو پھر دوسری عورت سے بھی گواہی لو پھر تو وہ دو ہو گئی نا قرآن کہتا ہے یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ عورت جو گواہی دینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے کہیں اگر کنفیوز ہو جائے یہ ہے لفظ اثر دلوں کا کنفیوز ہو جائے گھبرا جائے تو اس کے ساتھ اس کی کوئی سہیلی اس کی جاننے والی اس کی عزیز جس پہ اس کو بھروسہ ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دو کہ ایسے وقت میں وہ اس کو تسلی دے کہ گھبراؤ نہیں یوں ہے بات یہ کہو کوئی دوسرے کی شہادت نہیں ہے یہ نہیں کہ ایک کی شہادت پوری ہو جائے پھر دوسری کی گواہی لو بالکل نہیں اگر یہ کبھی کہیں کسی جگہ کنفیوز ہو جائے گھبرا جائے تو اس کے ساتھ دوسری اس کی کوئی سہیلی کوئی عزیز ہو جو اسے کہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے لو پانی کا گھونٹ پیو تو بات تو یہ ہے جو کچھ کہہ رہی تھی تم تو اس کو تسلی ہو جائے گی قرآن اتنی بات کہتا ہے دوسری کی شہادت کا ذکر ہی نہیں کرتا اب سوال یہ ہے کہ اتنی ضرورت بھی کیوں پیش آ رہی ہے بات وہ کر رہا ہے وہاں سے ابتدا اس معاشرے سے میں وہ بات اسی آد پہ آ جاؤں گا اس معاشرے کو چھوڑ دیجیے ہمارے اس معاشرے میں چوتھ بیسویں صدی کے اندر جو حولا یا کوئی گاؤں کی عورتیں نہیں آپ کے ہاں کے شہروں کی عورتیں پڑھے لکھے ہوئے گھروں کی عورتیں جن کو پہلے کبھی اتفاق نہ ہوا ہو کسی کچہری میں جانے کا کسی تھانے میں جانے کا سمجھدار اچھی بھلی فہمیدہ عورت کو بھی پڑھی لکھی کو بھی پہلی دفعہ لے جائیے کہیں تھانے میں یا کورٹ میں دیکھیے اس کی گبراہٹ کی کفیت کیا ہوتی ہے اچھے بھلے مرد پہلی دفعہ اگر کورٹ میں جاتے ہیں جو پیشہ ور نہیں ہوتے ان معاملات کے اندر وہ گھبرا جاتے ہیں وہاں جانے اور پھر وہاں جب وکیل اور یہ اور وہ سارے کے سارے دوسری پارٹی اس مرغے میں گھری ہوئی ایک عورت ایک لڑکی پہلی دفعہ یہ اس کے ساتھ ہوا اس کا گھبرا جانا ہے اہم مطابق فکر قرآن نے اس چیز کو سامنے رکھا اور یہ بات کہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ وہ تنہا جا رہی ہے نا تنہا نہ جانے دوست کو اس کے ساتھ اس کی کوئی اور ایسی سہیلی جس پہ اس اس کو ہے کو ساتھ کر دو اس کے وہ وہاں جا کے ساتھ رہے صرف اگر یہ چیز ذلہ یہ ہے اس کا مقصد اگر وہ کہیں گھبرا جائے اور کہیں اس سے وہ کنفیوز ہو جائے کسی معاملے میں کسی بات کہنے میں تو وہ اس کو یاد دلا دے کہ بات یوں تھی یہ ہے جو قرآن نے کہا اب میں نے کہا ہے کہ وہ اس زمانے کے عرب کی حالت تو ایک طرف رہی آج بھی ہمارے ہاں پہلی دفعہ کسی عورت کو کورٹ میں جانے کا یا تھانے میں جانے کا اتفاق ہو تو دیکھو کیا اثر ہوتا ہے اس کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیوں کہا ہے کہ ایسا کرو کہا عورتیں یہ ہیں جن کی تم نے یہ حالت بنا رکھی ہے کہ اب آئی جی وہ آئے سینتالیس بٹا اٹھارہ درس کی آئے جہاں میں نے چھوڑی تھی بات بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیوں کہا ہے اس نے کہ ایک ساتھ اور کر دیا کرو کہا تم نے ان کی حالت یہ بنا رکھی ہے او نشا فل, فل خسام غیر مبین ان کو تم نے اندر تاڑ کر جسے کہتے ہیں بند کر کے کوٹھیوں کے اندر اور پھر ان کو قفیت ان کی کیا زیوری سارے ان کینشاٹے کا کا ساری عمر کی یہ کہ زیوروں میں تم اس کو رکھ کے پالتے ہو اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کچاری میں جا کے مقدمہ تو ایک طرف رہا گھر میں بھی اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا کسی معاملے کے اندر تو یہ اپنی بات کو اپنی سرگزاش کو واضح طور پہ بیان نہیں کر سکتی گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس میں کنفیوز ہو جاتی ہے اپنے گھر کے اندر تم نے اس کی, اس کی تربیت ایسی کر رکھی ہے اور اس کو الجھا دیا ہے یہ جے کے کہ زیورات ہی ہیں عورت کے لیے ذرا سی وہ کسی معاملے کے اندر ناراضگی یا اختلاف یا کچھ ہوا تو وہ شام کو کانٹے بنوا کے لے آتا ہے معاملہ حل ہو گیا یہ بھی خوش ہو جانتی تم نے اس کو کر تو یہ رکھا ہے کہ اس کی زندگی کا ممتہا کوئی کانٹے کوئی, کوئی بازو بند بس یہ ہے اور تو اور میں بھی, بھی نہیں یہ سمجھ سکا کہ عورت اپنی قدر آپ کچھ کرتی ہے, ہے قرآن کہتا ہے وہ میں جو نشہ پھر تم نے اس کو ایسا بنا رکھا ہے کہ زندگی کا مقصد اس کا کچھ زیورات رہ گیا ہے غیر و مبین گھر میں اپنا جھگڑا ہوتا ہے کبھی تو اس میں بھی اپنا بات اپنی अपना اپنا جواب اپنا ایکسپلینیشن اپنی مدافعت واضح طور پہ نہیں کر سکتے اور روز ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے بات ہی نہیں کرنے آتی اس کو بیچاری کو سامنے کہنے لگے کہ اس قسم کی جو عورت کی کیفیت تم نے بنا رکھی ہے اس کو جو تم کورٹ میں لے جاؤ کیا حالت ہوگی وہاں ہر سچا مقدمہ جھوٹا ثابت ہو تو اس قسم کے گوال کے لیے کم از کم اتنا تو کرو کہ جس کے ساتھ اس اس کو کو بھروسہ ہے ساتھ کر دو حوصلہ رہے کہ کوئی بات نہیں کھانی جائے گا کہ کہیں کنفیوز ہو جائے تو وہ اس کو بتا دے بات کیا ہے مجھے یہ تفصیل سے اس لیے بیان کرنا پڑا کہ اب جو آپ کے ہاں قانون بن رہے ہیں قانون شہادت ان کے اندر بھی یہ چیز ہے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد یہ نہیں کہ وہ دوسری اس مقصد کے لیے کھڑی ہو دونوں مستقل طور پر گواہ اور قتل کے مقدمے میں تو عورتیں دس ان کی بھی شہادت قبول میں یہ قانون بن رہا ہے شہادت ہی قبول میں اور اگر یہ اس قسم کے دیوانی کے یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے اور اس میں بھی وہ بات جو ہے وہ کچھ گواہی میں سمجھتا ہوں کوئی کورٹ والی بات نہیں دستاویز کی بات ہے لین دین کا معاملہ ہے صرف فوجداری کے ساتھ کوئی نہیں ہے بعض جو قانون نئے بن رہے ہیں کے نئے نہیں بن رہے وہی قانون ہیں شراب نئی بوتلوں کے اندر آ رہی ہے اس میں بعض ایسی مقدمات ہیں جس میں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں سرے سے اور بعض ایسے ہیں جہاں ایک کی جگہ دو عورتیں شہادت میں اور کہا جاتا ہے قرآن نے ایسا کہا ہے اور عورت کو کہہ دیا جا کے تمہاری قیمت تو خدا نے یہ مقرر کی اگر ہم نے تمہاری جاپ خون بہا کی قیمت آدھی رکھی ہے مرد سے تو ہم نے کون سا تم ظلم کیا خدا دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیتا یہ ہے وہ آیت اب سوال یہ ہے کہ یہ حالت جو قرآن نے کہی ہے کہ تم نے ایسا ان کو بنا رکھا ہے کہا کہ کیا یہ چیز عورت کی فطرت ایسی ہے کہ وہ ایسی ہی ہے واضح نہیں ہے بات صاف نہیں کر سکتی کام عقل ہے مرد سے آدھے درجے پہ ہے کیا یہ عورت خلقی طور پہ ایسی ہے پیدائش ایسی ہے کریئٹ ہی ایسے کی گئی ہے کہا کہ یہ تو تمہاری تربیت ہے جس نے اس کو ایسا اور تربیت تو پہلے دن سے شروع ہوتی ہے آیا نہیں سد کے جانیے پر آ کے سامنے بول نہیں ہے بھائی پہلے دن سے یہ آواز آتی ہر گھر سے یہ آواز آتی ہے انفیریٹی کمپلیکس پہلے دن سے اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے ہر معاملے میں اس کو نیچے رکھا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ اور فطرتی ایسی ہے اور فطرت کوئی شے نہیں مان اپنے ہاتھ سے تم اپنی فطرت خود بناتے آؤ تمہیں بنا بتائیں ہم کہ جب قرآن معاشرہ قائم ہوگا جس کو اس نے جنت سے تعبیر کیا ہے تو کہا کہ انہیں عورتوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے گی اور ان میں کس قسم کا انقلاب آئے گا 56 سکس چھپنوی آئے آیت آیت یہ ہے آیت کی چونتیس پینتیسویں آئے ہاں کہا اس کے اندر پہلی چیز تو یہ کہی عورت نہیں کہا مرفوتن بیگمات بلند مرتبہ اٹھایا پستی سے گیا برد بلندیوں کی اوپر ان کربوں کے ہاں یہاں بیگمات کو کہتے تھے یعنی زمین پہ پنجے بیٹھن والی ہیں نہیں کالین پہ بیٹھن والی ہیں یہ عجیب قوم کی سر پہلی امتیازی چیز تھی پھر مرفوۃ سات ہے سر بلند مرتبہ کیسے بلاند مرتبہ یہ ہو گئی وہ کہ جو جس کو تم نے زیورات میں پالا تھا اپنے گھر میں بھی بات نہیں کرتی تھی وہ کہنے لگی کہ کی تربیت کی جائے گی اور اس تربیت کے بعد فجا یہ ایک نئی تخلیق ہو جائے گی ہماری ایک بچی کا وہ پیمفلٹ ہے, بہت اچھا لفظ ہے، وہ اس کا ترجمہ ہے اس کو اس تربیت کے ذریعے سے اس کا ایسی اس کی ریکریشن ہوگی دوبارہ اس کی تخلیق ہوگی اس قسم کی یہ بن جائے گی کہ کچھ اور کی اور ہی ہو جائے گی بس یوں کہ یہ اس کا ترجمہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو اس وقت ہے اس سے یہ کچھ اور کی اور ہو ہوجالنا ترجمے میں نہ دیکھیے گا جا کے ان کہو گے کہ ہم نہ دیکھیں بہرحال تو تم تو بتایا کرتے ہو ترجمے بتایا کرتا ہوں اگر اس میں بیٹیاں اور بہنیں نہ ہوں یہ اور اور کے جو ترجمے وہاں ہوتے ہیں انہوں نے تو عورت کو اپنے لیے ایک لذت کا خواہش کے پورا کرنے کا سامان بنا رکھا کموڈیٹیز اسی مطابق ترجمے ہوتے ہیں انشان و ایک نشت ثانیہ ان کی ریکریشن ان کی تربیت سے ہم کریں گے کچھ کی کچھ بن جائے گی اور پہلی چیز اس میں یہ ہوگی اور ایسی فصیح البیان جیسی تم عرب اپنے آپ کو کہا کرتے ہو ایسی بنے گی یہ بات وہ تھی نا کہ فسیم, اپنے اپنے جھگڑے میں بھی غیر مبین ہے یہ بات صاف نہیں کر سکتی تمہارے آج کی عورت یہ ہے اس نے کہا اور اس معاشرے کے اندر جو تربیت ہوگی پہلی چیز اروان برابر لا کے کھڑا کر دیا جو اپنے آپ کو سب سے فصیح البیان کہا کرتے تھے اور کہا یہ ہوگی اب یہاں بات ہوگی کہ آج اگر عورتوں کے اندر کچھ ایسی ہیں جن کو بولنا زیادہ آتا ہے وہ اپنی دوسری ہم جن عورتوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتی وجاب ہو جاتی رکابت حسد آپ اس میں ایک دوسرے سے اس کی وجہ سے جو بھی زیادہ وہ اس کے اندر بولنے لگ جائے چڑھ دیا دوسروں کے اوپر کہ آپس میں آپ اس میں ایسے ہوں گی گویا ایک ہی گوندی ہوئی مٹی کی سب بنی ہوئی ہیں عزیزا نے من اس سے جامعہ مثال تشویش ذہن میں نہیں آ سکتی ایک ہی مٹی گوندی ہوئی رکھی ہوئی تھی اس میں ہی ہم نے یہ بہن عائشہ بتا دی بنا دی اس میں یہ بیٹی زینب بنا دی یہ عائشہ اور زینب کے نام تم نے رکھ دیے ہیں ہم نے تو ایک ہی مٹی کی یہ سب بنائی ہوئی ہیں وہ ایسی ہوں گی جیسے ایک مٹی کی بنی ہوئی اور یہ اگر ہو جائیں ساری کی ساری جی آدم کے بیٹوں کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ اروبن اتراون آہا ہاں یہ بن جائے گی تو پھر یہ ضرورت ہوگی کہ یہ وہ اس بہن کے ساتھ جا کے کھڑی ہو اور وہاں جا کے یہ بتایا کہ تو گھبراتی کیوں ہے یہ گھبرانے والی بات تھوڑی ہوگی عزیزہ من بات تو یہ عورتوں کی جو بات یہاں تک آ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک چار لفظ ایسے آئے ہیں حریص میں اب اتنا ہو گیا ہوں لالچی جینی چاہتا آگے بڑھنے جنتی معاشرے کا ذکر ہے ہمارے یہاں تو یہ ساری باتیں جنت پہ اٹھا رہتے ہیں نا کہ وہاں یہاں تو جو حالت ہماری ہو رہی ہے وہ سب ٹھیک ہے خدا کہتا یہ ہے کہ ہم یہاں سے و خوار رہیں ذرا ایک نقشہ تھوڑا سا دیکھیے جنتی معاشرے کا جنتی نظام کا پہلی چیز پیار کروں کہاں سے شروع کروں جو تصویر کھینچی ہے قرآن نے تل منزود اس کو چھوڑتے جائیے صاحب ایک چیز ہے تھا. وَمَائِن عربوں کے ہاں پانی بڑی رہا گیا اس قسم کا وہ بھی غنیمت ہوتا تھا ان کے ہاں کنواں کھودنا تو پوچھا ہی نہیں ان کے ہاں اس قدر مشقت طلب ہوتا تھا ریگستان کا کنواں کھودنا تھا پھر وہ بند ہو جاتا تھا تشبیح ہے یہ اسلامی معاشرے کے نظام کی مائن وہ صاف اور شفاف اور پانی ملے اربوں کو صاف شفاف شیریں ٹھنڈا اور اس کے لیے کنویں کھودنے کی مشقت نہ برداشت کرنی پڑے بہتا ہوا پانی تمہارے سامنے آ جائے اس معاشرے کے اندر جن چیزوں پہ زندگی کا مدار ہوگا برادران عزیز بلا جگر پاس مشقتوں کے ہر فرد کو وہ ملے گی وہ چشمہ سلفیل کہتا ہوا جائے گا پوچھتا ہوا جائے گا کہ بتاؤ کسی کو ضرورت ہے لے لو پانی مجھ سے. آتن کثیر اتن. کے ساتھ پھل اناج ہی نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ میں یہ دو لفظ میرے سامنے جو آئے پھلوں کے متعلق لا ولا لام واہ wow. نامکتو ایک تو انسانوں کی طرف یہ ہے کہ کوئی ایسا ان پھلوں کے سامنے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو دوسرے کے لیے ان کو قطع کر دے اور دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ درخت ایسے ہوں گے کہ جن کے پھل ہر موسم میں پھل دیتے چلے جائیں گے. یعنی وہ موسم کے لحاظ سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ اب اس کا موسم آیا ہے اب موسم ختم ہو گیا جی اب مختواطََََََََََََ درمیان میں انٹرپشن بھی نہیں ہوگی مسلسل جب تک وہ نظام قائم رہے گا یہ ساری چیزیں مسلسل ملتی رہے گی مقتوعتاً لا لامقوط مقتوعتاً اور لاممنوتاً اور کوئی انسان بھی ان کے سامنے رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکے گا نے جو انسان گنائے ہیں تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی اصل اور غایت سے بے خبر رہتے ہیں ہم وہ نماز اسی کو سمجھتی ہیں جو چیز دوسرے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ نقل و حرکت محسوس اور کیفیت یہ ہے کہ جس رزق کو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا اس میں بند لگا دیتے ہیں یہاں لا لامو کہا قرآن نے کہ وہاں ان کے سامنے کوئی بند نہیں لگائے گا بس ہاں تو وہ وہاں کہا یہ کہ تم نے عورت کی یہ حالت بنا رکھی ہوئی ہے اپنے جھگڑے کو بھی بیان نہیں کر سکتی اس قسم کی تو یہ ٹھیک ہے لیکن اس نظام میں تو ان کی تربیت پھر ایسی ہوگی ہوں گی، اطرابً ہوں گی، سورہ الزخرف کی ہم آج آیت سترہ تک آئے ہیں اٹھارہ تک آئے ہیں انیسویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے آپ کا شکریہ ربنا تقبل منا المن اندیم